تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنہ میں برتنی کا ہے اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باق رہنے والا ان کے لئے جو آمان لائے اور اپنی رب پر بھروسہ کرتے ہیں